وان هى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجشوان الصوم على صوم غيره وعن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للباد والبيع عند اذان الجمعه وكل ذلك يكره ولا يفسد به البيع نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش. حضور علیہ السلام نے نجش سے منع فرمایا ہے بھائی بھائی یہاں تک بیوع فاسدہ کا ذکر چل رہا تھا بھائی آپ کچھ وہ بیوع ذکر کر رہے ہیں جو مکرو ہے مقروف بھائی فاسد تو نہیں ہے البتہ کیا ہے مکروح ہے بھائی مقروف بھائی سمجھ میں آیا تو چنانچہ آگے بتلائیں گے وہ کلو زالی کا یہ ساری بوئی کیا ہیں مکروح بھائی مکروح یاد رکھیے فقہ کی کتابوں میں مکرو کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد مکروح تحریمی ہوتا ہے بھائی کیا مراد ہوتا ہے مقروح تحریمی میں نے بتلایا تھا مکروح دو قسم پر ہے ایک مکروہ تنظیحی ہے ایک مکروہ تحریمی ہے مکروح تنظیحی وہ ہے جو حلال کے زیادہ قریب ہے اور مکروح تحریمی وہ ہے جو حرام کے قریب ہے بھائی حرام کے قریب اچھا بھائی تو ایک بے مکرو ہوئی ایک بیا فاسد ہوئی بھائی دونوں میں کیا فرق ہوا یاد رکھنا بے فاسد وہ ہے جو شرائن جائز ہی نہیں بھائی اس میں آپ نے پڑھا تھا کیا کہ مبیا کو واپس کرنا بے کو ختم کرنا ضروری ہے بھائی کہ دونوں بے ختم کرے مبیا واپس کیا جائے بھائی تو اور بے مکرو نا یہ اس کا حکم وہی ہے جو بے صحیح کا تھا بھائی بیا صحیح میں کیا ہوتا تھا مشتری مالک بن جاتا تھا اور سمن آیا کرتے تھے اس پر بھائی تو بیا مکروح کے اندر بھی اسی طرح ہے بے منعقد ہو گئی اور مشتری مبیہ کا مالک بن گیا اور اسے اب کیا دینا پڑیں گے سمن دینے پڑیں گے بھائی سمند دینے پڑیں گے البتہ چونکہ یہ بیع مکرو ہے تو گناہگار ہوگا مولانا کیا ہوگا بے تو ہو گئی لیکن گناہگار ہوگا بھائی اس سے تو روکا گیا تھا لیکن پھر اس نے یہ بے کر لی تو بہت فاسد وہ ہے یاد رکھنا جہاں خرابی بیع کے اندر آتی ہے مولانا خرابی کس میں ہوتی ہے بیع کے اندر ہی خرابی ہوتی ہے جبکہ بیع مکرو وہ ہے جس میں بیع کے اندر خرابی نہیں ہوتی بلکہ کسی امر خارجی کی وجہ سے اس میں کیا جاتی ہے خرابی آ جاتی بہ خود ٹھیک ہے بہ کے اپنی ذات کے اندر وہاں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن کسی امر خارجی کی وجہ سے کیا آ گئی خرابی آ گئی فرق سمجھ میں آیا بیاہ فاسد کس سے کہیں گے جہاں بہ کی ذات ہی میں کیا ہو خرابی ہو ذات نہیں خروج. مثلا بھائی بیک کرتے ہوئے شرط لگا دی تھی کوئی مختص آفد کے خلاف بھائی تو دیکھو اب اس بے کے اندر ہی کیا آ گئی وہی کس چیز پر آئے ہیں شرط پر کر رہے ہیں تو بے کے اندر ہی خرابی آ گئی بھائی جب کہ بیگ مصروف ہو جس میں بے کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی بھائی کوئی شرط وغیرہ نہیں بھائی کچھ نہیں لگایا ہاں کسی امر خارجی کی وجہ سے اس میں کیا آ گئی خرابی آ دیکھنا آگے مثالوں سے بات واضح ہوگی تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے تو بیع نجش جو ہے یہ مانا مکرو ہے نجش سے منع فرمایا نج اس کو کہتے ہیں بھائی کہ بائے اپنے کسی ساتھی کو پہلے سے مقرر کر لیتا ہے بھائی کہ جب خریدار آئے گا گاہک آئے گا اور اس کے ساتھ میں بات چیت کرنے لگوں اس چیز کے بارے میں تو تم نے بھی درمیان میں بولنا ہے تاکہ قیمت بڑھ جائے بھائی تاکہ قیمت کیا ہو چیز کی بڑھ جائے زیادہ لگے بھائی تو وہ جو ساتھی کو تیار کیا ہے اس کا مقصد خریدنا نہیں ہے بلکہ کیا مقصد ہے قیمت بڑھانا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو مثلا اب گاہک آیا مارا نا اب وہ اس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہ چیز کتنے کی ہے کس طرح آپ دیں گے دکاندار کہتا ہے بھائی یہ میں آپ کو ساڑھے آٹھ سو کی دے دوں گا ساڑھے آٹھ سو کی بھائی بڑی عمدہ چیز ہے ساڑھے آٹھ سو میں آپ کو دے دوں گا ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے درمیان میں وہ اس کا ساتھی آ اس نے دکاندار کے پاس آیا اس چیز کو دیکھا اور کہتا ہے او ہو میں تو خود اس چیز کی تلاش میں ہوں بھائی آپ نے تو بڑی زبردست چیز یہ آپ کے پاس ہے یوں کریں بھائی یہ مجھے دے دیں بھائی تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو میری بات چیت چل رہی ہے کہتا ہے نہیں کتنے میں چل رہی ہے ساڑھے میں لو بھائی ہزار میرے سے لے لو لیکن یہ چیز مجھے دے دو وہ گاہک دوسرا کہتا ہے وہ معلوم وہ بڑی خاص چیز ہے یہ تو بھائی وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں ہزار میرے سے لے لو لیکن اس کو نہیں دینی اور ہزار میں چیز اس سے خرید لیتا ہے تو دیکھو وہ جو ساتھی اس کا آیا تھا اس کی وجہ سے چیز کیا ہوئی گاہک کو گاہک نے مہنگی لے لی بھائی سمجھ میں آیا تو یہ نجش ہے مولانا نجش دوسرے کو ابھارتا ہے چیز کے ایک تو چیز تاکہ وہ خرید لے اور پھر خریدے بھی کس طرح مہنگی خرید لے گا بھائی یا وہ ہو سکتا ہے نہ خریدتا لیکن اب جب دوسرے کو دیکھے گا تو ضرور خریدے گا مولانا سمجھ میں آیا تو ضرور خریدے گا تو دونوں صورتیں قیمت بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے پہلے وہ پوری طرح تیار بھی نہ تھا اب کیا ہوا پوری طرح لینے کے لیے تیار ہوا چیز لے لی اس نے تو اس سے خدیث میں منع کیا گیا ہے مولانا منع کیا گیا تو اس میں دیکھو دوسرے کو زرر پہنچانا آیا تو بی کے اندر خرابی نہیں ایک امرے خارجی آیا کہ دوسرے کے کیا کیا آیا دوسرے کو بھائی لہذا یہ مکرو ہے مانا نا فو اسے مکرو قرار دیا ہے اسی طرح منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنی سومی آلہ سومی غیر ہی بھائی سوم کہتے ہیں بھاؤ تاؤ کرنا بھائی نرخ آپس میں طے کرنا دکاندار اور گاہک کیا کرتے ہیں نرف پر بحث کرتے ہیں گاہک کہتا ہے مجھے اتنے کی دے دو دکاندار کہتا ہے نہیں میں اتنے کی دوں گا یہ جو نرف طے کرنا یہ کرنا یہ کیا کہلاتا ہے صوم کہلاتا <سوم> ہے حضور علیہ السلام نے غیر کے بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ کرنے سے منع فرمایا ہے صوم سومالا سوم غیر ہی غیر کے بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ کرنے سے منع فرمایا ہے صورت اس کی یہ ہے مولانا کہ دیکھو ایک گاہک ہے وہ دکاندار کے ساتھ یا تاجر کے ساتھ ایک چیز کے بارے میں بات چیت اس کی چل رہی ہے بھاؤتاؤ طے ہو رہے ہیں اور پھر نرس طے ہو گئے دونوں کے درمیان مثلا دکاندار کہتا ہے یہ چیز میں آپ کو ہزار کے دوں گا مشتری کہتا ہے نہیں بھائی نو سو کی مجھے دے دو بھائی نو سو میں یہ چیز مل جاتی ہے دکاندار کہتے ہیں نہیں بھائی ہزار کی دوں گا بے بات ہوتی ہے کہ ساڑھے نو سو پر مسالہ طے ہو گیا ساڑھے نو سو پر مسالہ نر طے ہو گیا لیکن ابھی عقد نہیں ہوا دونوں راضی ہو گئے اب آقد کریں گے ایک, ایک کی طرف سے ایجاب آئے گا دوسرے کی طرف سے قبول آئے گا تو بے قولی ہو جائے گی مولانا یا پھر کیا کرے گا مشتری اس سے چیز لے لے گا اور پیسے حوالے کر دے گا تو کون سی بے ہو جائے گی بی ہو جائے گی میں نے بتلایا تھا بھائی آپ کو سمجھ میں آیا بھائی بے تعتی ہو جائے گی اتھی بھائی جس کے اندر ایجاب اور قبول لفظوں میں نہیں ہوتا بھائی مشتری کیا کرتا ہے چیز لے لیتا ہے اور پیسے دے دیتا ہے तो سمجھ میں آئے تو دونوں نرخ پر راضی ہو چکے ہیں اب صرف آقد باقی ہے چاہے وہ کالن آ جائے آقد چاہے وہ سہاتی کی صورت میں تو جب نرخ طے ہو چکا ہے اس وقت ایک آدمی آیا اور اس نے اس نے نرخ لگانا شروع کر دیے کہ یہ چیز مجھے بیچ دو تو دیکھا ایک شخص کے نت پر یہ شخص کیا کرنے لگا اب نرف لگانے لگا اس سے من آیا وہ تو طے کر چکا ہے وہ تو لینے کے لیے بالکل تیار ہے اب صرف کیا رہ گیا ہے باقی آقد رہ گیا اب آپ درمیان میں آ بھائی تو اس سے دوسرے مسلمان بھائی کی دل شکنی ہوگی مولانا اس کو تکلیف ہوگی بھائی کہ میں ایک چیز بالکل لینے کو تیار ہو چکا تھا یہ درمیان میں آ بھائی ہاں اگر ابھی نرف طے نہیں ہوئے ویسے بات چیت چل رہی ہے تو پھر تو دوسرا آدمی بھی لے سکتا ہے درمیان میں آ سکتا ہے لیکن یہ کون سی سورت کی بات ہو رہی ہے جب نرف وغیرہ سارے طے کر چکے اب صرف کیا باقی ہے है باقی ہے ہاں اگر وہ ویسے کبھی پوچھ ہی رہا تھا یہ کتنے کی ہے اتنے میں دوسرا بھی آ گیا اس نے بھی پوچھنا شروع کر دیا تو نہیں وہی یہ پھر مکروہ نہیں ہے سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو دیکھو یہاں پر اس کو مکرو قرار دیا گیا اور خرابی کس میں عقد کے اندر ہے یا ایک امرے خارجی ہے ایک الگ بات ہے اور وہ کیا بات کہ دوسرے مسلمان بھائی کی کیا ہوگی دل شکنی ہوگی اس کا دل ٹوٹے گا کہ بھائی دیکھو میں تو چیز لینے کو نرق بھی طے کر لیے تھے لینے بھی لگا تھا یہ شخص درمیان میں آ گیا تو کہتے ہیں منع فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صومی صومی غیری ہی غیر کے نرخوں پر نرخ لگانے سے یا غیر کے بھاؤتاؤ کرنے پر بھاؤتاؤ کرنے سے وہ ان تلق الجلب اور حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے تلقل جلب سے کس سے تلق الجلب سے تلقل جلب تلقی کا معنی ہے ملاقات کرنا ملانا تلقی کا کیا معنی ہے ملاقات, ملاقات, ملاقات کرنا اور جلب جلب کا معنی ہے کھینچنا کھینچنا اور یہ بمانے جالبہ کے ہے جالبہ جلب کس معنی میں ہے جالبہ کے معنی میں ہے تو جلب کا معنی کھینچنا جالبہ کا کیا معنی ہوا کھینچنے والا یا کھینچنے والی بھائی اور مراد اس سے قافلہ ہے مولانا کیا مراد ہے بھائی قدیم زمانے میں بھائی ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر عموماً قافلوں کی صورت میں کیا جاتا تھا سمجھ میں آیا کیونکہ راستے میں خطرات ہوتے تھے اور جنگل اور ویرانے کوئی ایک شخص کسی کے لیے سفر بڑا مشکل ہوتا تو قافلوں کی صورت میں سفر کیا جاتا تھا چنانچہ تاجر بھی قافلوں کی صورت میں سفر کرتے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں کوئی سامان ادھر سے ادھر لے کر جانا ہے وہاں بیچنے کے لیے تو کس صورت میں جائیں گے قافلے مال وغیرہ جو بھی ادھر ادھر لے کر جائیں گے قافلے کی صورت میں تاکہ مال بھی محفوظ رہے ڈاکو وغیرہ کا بھی خطرہ ہوتا تھا اور ویسے بھی سفر طویل ہوتا ایک آدمی کے لیے مشکل ہوتا تھا بھائی تو جالبہ سے مراد کیا ہے قافلہ قافلہ تو جلب کے کیا معنی ہوا قافلے والوں سے ملاقات تلقی کا معنی تھا ملاقات جلب امانے جالبہ قافلے کی ملاقات تو اس سے حدیث میں مانا آیا ہے بھائی جلک کا کیا معنی کیا کھینچنا جالیبا میں مانا کھینچنے والی مراد کیا ہے قافلہ قافلہ بھی کیا کرتا تھا ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ پہنچاتا تھا یا نہیں پہنچاتا تھا تو وہی وہ سامان کھینچنے والا ہے ست. اسی لیے جالیبا کہ وہ سامان کو کھینچ کھینچ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں تو اس تلقی جلب سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا صورت اس کی یہ ہے مولانا کہ ایک شہر ہے وہاں پر ایک چیز کی ضرورت ہے بھائی اور تو ضرورت کی وجہ جب ضرورت بڑھتی ہے چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو وہ چیز مہنگی مل رہی ہے بھائی اب لوگ زرار میں ہیں یا نہیں بھائی تکلیف میں ہیں یا نہیں اس چیز کی وجہ سے جب چیز مہنگی مل رہی ہے تکلیف میں ہے بھائی شہر میں مہنگی مل رہی ہے اس دوران ایک قافلہ شہر کے پاس پہنچا باہر سے وہی سامان لے کر آیا جس کی شہر میں کمی تھی شہر میں کمی تھی اب قافلے والے کیا کرتے بھائی ان کا تو کوئی ٹھکانہ تو ہوتا نہیں تھا آئیں گے شہر کے اندر وہ چیزیں بیچیں گے اور عام نف پر بیچیں گے کیونکہ انہیں تو شہر کے نرخ کا پتہ ہی باہر سے آئے ہیں نا انہیں کیا پتا ہے یہاں قیمت اس کی زیادہ ہو چکی ہے تو وہ تو عام جو اس کا نرف ہوتا تھا اس نرف پر بیچیں گے اور عام لوگ اس طرح اس طرح اس طریقے پر خرید لیں گے اور ان کو فائدہ ہوگا بھائی لیکن کوئی تاجر کیا کرتا ہے اسے پتا لگا قافلہ آ رہا ہے یا پہنچ گیا ہے اور وہی سامان لے کر آیا ہے جس کی شہر میں ضرورت ہے تو وہ شہر سے باہر نکل کر قافلے والوں سے ملاقات کرتا اور ان سے وہ سارا مال خرید لیتا کیا کر لیتا سارا مال ان سے خرید لیتا اور اب وہ شہر میں لائے گا اسے تو پتہ ہے شہر میں یہ چیز مہنگی ہے تو کیا کرے گا وہ بھی اپنی منہ مانگی قیمت پر وہ چیز بیچے گا مہنگی بیچے گا جس سے لوگوں کو کیا ہوگی تکلیف ہوگی لوگوں کو زرر پہنچے گا اس لیے اس سے حدیث میں من آیا ہے سورج سمجھ میں آ کہ شہر سے باہر نکل کر قافلے والوں سے ملاقات کرنا اور اس طرح ان سے سارا مال خرید لینا جس کی شہر میں ضرورت ہے اس سے حضور علیہ السلام نے کیا کیا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو کیا ہوگی تکلیف ہوگی ضرر ہوگا مانانا. سمجھ. تو اب آپ بتائیے اس بے کی ذات میں خرابی آئی یا کسی ایک اور امر خارجی کی وجہ سے آئی بھائی کسی اور امر خارجی آفد کے اپنے اندر کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے چونکہ دوسروں کو تکلیف ہوتی تھی اس لیے اسے کیا کر دیا گیا منع کر دیا گیا بھائی تو اس لیے یہ بے مکرو ہے مولانا مکرو ہے اور یاد رکھنا جب کہ وغیرہ کی صورت نہ ہو تکلیف کی صورت نہ ہو تو پھر اس وقت اس میں کوئی حرج نہیں قافلہ ایک چیز لے کر آ رہا ہے شہر میں وہ چیز ویسے بھی وافر ہے اور قافلہ لے کر آیا اب کوئی تاجر آگے جا کر وہ سارا مال خرید لیتا ہے شہر والوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی حاضر اچھا وان بیڈ حاضری حاضر کہتے ہیں شہری کو مولانا حاضر کس کو کہتے ہیں شہری حوارت شہری ہونا تو حاضر کہتے ہیں شہری کو بادی بادی کہتے ہیں مولانا دیہاتی کو بئی بادیہ سے ہے دیہاتی کو بئی تو اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں مولانا منا فرمائے علیہ وسلم نے عن بیع الحاضر للبادی شہری کا بیچنا للبادی کس کے لیے دیہاتی کے لیے ایک ترجمہ یہ دوسرا ترجمہ شہری کا بیچنا دیہاتی کے ہاتھ شہری کا بیچنا دیہاتی کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا دونوں کے ترجمے ہو سکتے ہیں مولانا دونوں صورتیں اس میں آ جائیں گی سورت یہ بھائی بھائی دیکھو دہات سے ایک آدمی کوئی چیز لے کر آتا ہے شہر میں بیچتا ہے مثلا غلہ وغیرہ یا کوئی چیز لے کر آتا ہے تو وہ کیا کرے گا اس کا شہر میں کوئی ٹھکانہ تو ہوتا نہیں وہ اس کی کوشش ہوتی ہے جلد سے جلد مال بیچوں اور واپس چلا جاؤں چونکہ اس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے وہ جلد سے جلد مال بیچنا چاہتا ہے تو اونے پونے داموں جس طرح چیز بک جائے تھوڑے بہت نفع کے ساتھ وہ چیز بیچتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اب ایک دیہاتی ایسا کوئی سامان لے کر آیا کوئی غلہ لے کر آیا اور شہر میں غلے کی کمی تھی بھئی مہنگا بک رہا ہے اب دیہاتی آئے گا میں نے تو بتلایا وہ اونے پونے داموں اس کو بیچ کر جلد سے جلد واپس جانے کی کوشش کرے گا اور شہر میں اس کا ایک ساتھی تھا شہری بھائی اس نے دیہاتی سے کہا کہ بھائی یہ چیز آپ جلدی نہ کرو جلدی نہ بیچو آپ میرے حوالے کر جاؤ آپ واپس چلے جاؤ میں یہاں اطمینان سے آپ کے لیے بیچوں گا تو اب شہری کو تو نرخوں کا پتہ ہے قیمت مہنگی ہوئی ہے اس وقت لوگوں کو اس کی ضرورت ہے تو وہ کیا کرے گا لوگوں کو مہنگی چیز وہ بیچے گا بھائی تو اس سے منع کیا گیا ہے مولانا اس سے کیا کیا گیا ہے من سے تو اس کے اب اس صورت کے مطابق ترجمہ کیا کریں گے شہری کا بیچنا کس کے لیے بھائی مال ہے دیہاتی کا لیکن اس دیہاتی کے لیے بیچ کون رہا ہے yes. شہری بیچ رہا ہے یہ ایک صورت منانا تو ضرورت ہو جب شہر میں ایک چیز کی تو پھر منا ہے <downloads> ویسے منع نہیں دوسری صورت میں نے کیا ترجمہ کیا تھا شہری کا دیہاتی کے ہاتھ پر بیچنے دیہاتی کو کوئی چیز بیچنا بھائی صورت اس کی یہ بھئی شہر میں ایک چیز کی کمی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہے اس کی وجہ سے مہنگے داموں خرید رہے ہیں لوگ تو جب شہر میں ایک چیز کی کمی ہے تو یقیناً پاس والے دیہات میں بھی کیا ہوگی اس کی کمی ہوگی دا. وہاں تو اور زیادہ کمی ہوگی بھائی قافلے تو لے کر آتے ہیں سیدھے شہر کے اندر تو اب شہر کے اندر چیز مہنگی ہے دیہات میں اس سے بھی مہنگی ہے اب ایک شہری دکاندار تاجر کیا کرتا ہے وہ چیز یہاں نہیں بیچتا ساتھ والے دیہات والوں کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تاکہ اور مہنگی چیز بکے مجھے اور زیادہ نفا ہو تو دیکھو اب ترجمہ کیا ہوا بیع حاضری لادی شہری دیہاتی کے لیے بیچ رہا ہے یا دیہاتی کے ہاتھ بیچ رہا ہے <سؤال> دیہاتی <سؤال> <دیحاتی سؤال> کے ہاتھ بیچ رہا ہے دیہاتی پر بیچ رہا ہے کسی چیز کو تو یہ اس سے بھی مولانا منع کیا گیا ہے کاف شہر میں اس چیز کی ضرورت ہو اگر ضرورت نہیں تنگی کا زمانہ نہیں تو پھر تو جائز ہے جا مرضی انسان بیچے اپنی چیز شہر میں بیچے دیہات میں صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اسی طرح مولانا اذان جمعہ کے وقت بے جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے اذان جمعہ کے وقت بھائی جب جمعے کی اذان ہو جائے مولانا اس کے بعد کوئی بے کی جائے تو مکرو ہے مکرو سمجھ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ و بیع, بیع کو چھوڑ دو جب کی اذان دے دی جائے تو کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف اور بیع کو چھوڑ دو بیع کو چھوڑنے کا حکم دیا تو لہذا اس پہلی اذان جب ہو جائے اس کے بعد سائی الل جمعہ ضروری ہے کہ انسان کیا کرے اب جمعے کی تیاری کرے جمعے کے لیے چلے نکلے بھائی پہنچے مسجد میں تو اب اس وقت میں کوئی شخص بے کرتا ہے تو یہ بے, بے کیا ہے مکروہ ہے مولانا اور مکرو کیوں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سائی عیل جمعہ میں خلل آتا ہے کیا آتا ہے پہلے اذان ہوتی اب تو کیا ضروری تھا جمعے کے لیے سعی کرنا کوشش کرنا جمعے کے لیے پہنچنا لیکن جب بے کرے گا تو خلل آئے گا یا نہیں آئے گا خلل آئے گا مالانا تو لہٰذا یہ مکرو ہے بھائی ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ سعی الل جمعہ میں خلل نہیں آتا پھر بے ہی ہو جائے گی مثلا آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جمے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے بیٹھ کر رہے ہیں اب سہی میں کوئی خلل آ رہا ہے یا مانا نا کشتی میں جا رہے ہیں کشتی تو اب جل رہی ہے آپ اس میں بیٹھے ہوئے جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں بھائی دریا کے اس پار کوئی بڑی مسجد ہے وہاں پر اور اس سفر کے اندر چلتے چلتے آپ نے اپنے ساتھی سے کیا کی کشتی कسی... والے سے کسی کشتی والے سے بے کی تو خلل آیا کوئی نہیں بھائی کشتی تو اسی طرح چل رہی ہے یا مارا نا آپ کسی گاڑی وغیرہ بس میں بیٹھے آ رہے ہیں اور جمعے کے لیے اور اس کے اندر ہی کسی شخص سے بیٹھے بیٹھے کیا کر لی بے کر لی تو اب یہ اذان جمعہ کے بعد ہے لیکن اس بیٹھ کی وجہ سے سائیل الجمعہ میں کوئی خلل نہیں آیا لہذا اب یہ مقروف بھی نہیں کلو ذلك کا اور یہ سب کیا ہے مولانا مکروہ ہیں وہ لائبسود ہل بی اور اسے بے فاصد نہیں ہوتی وہ مملک محرم آخری دیکھو بھائی اسلام میں ہر چیز کے حقوق ہیں ہر چیز کا خیال رکھا گیا جانوروں کے بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا اسی طرح غلام ہے مولانا غلاموں پر بھی بے انتہا شفقت شفقت کرنے کا حکم دیا گیا بھائی سمجھنے آیا اور جگہ جگہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا بھائی قتل کے کفارے میں بھی کیا کہا گیا غلام آزاد کرو غلام کفارے میں بھی مطلب کئی کفارہ جس میں کس پیس کا حکم دیا گیا غلام جی تاکہ غلامی کو ختم کیا جائے بھائی اچھا اب بھائی صورت مسئلہ یہ ایک شخص ہے اس کے پاس دو غلام ہیں جو چھوٹے ہیں نہ ہیں بھائی ہیں آپس میں مسئلہ تو اسلام نے منع فرمایا کہ اے بیچنے بیچتے ہو تو ایک کو نہ بیچنا ورنہ دونوں بھائیوں میں کیا آ جائے گی جدائی آ جائے گی ماننا لہذا بیچنا ہے تو کیا کرو دونوں کو اکٹھا بیچو تاکہ اکٹھے ہی رہیں دونوں بھائی سمجھ میں آیا تو دو ایسے صغیر غلام جو آپس میں ز رقم بھی ہوں محرم بھی ہوں ان میں جدائی ڈالنا بے کے ذریعے مکرو ہے بے کے ذریعے ان میں جدائی ڈالنا کیا ہے مکرو ہے دیکھیے کتاب پر وَمَمَّلَكَ مَمْلُوكَيْنِ صَغِیْرَيْنِ اور جو شخص مالک ہو دو چھوٹے غلاموں کا یعنی نبالک ہیں بھئی احدوہما بھئی ایسے دو چھوٹے غلام ہیں احدوہما کہ ان دونوں میں سے ایک ذو رحم محرم من قری ذو رحم کا معنی قریبی رشتدار ذو رحم کا کیا معنی قریبی رشتدار محرم اور منل محرم من ال محرم ہو دوسرے کا بھائی محرم من ال دوسرے کا محرم محرم جانتے ہو کہ نہیں جانتے بھائی محرم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ شریعت نے نکاح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا اسے کیا کہتے ہیں محرم کہتے ہیں محرم مثلاً ماں ہے ماں کے ساتھ شریعت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کو کیا قرار دیا ہے حرام تو یہ محرم ہے بہن ہے مولانا سمجھ میں اسی طرح خالہ ہے نانی ہے دادی ہے وغیرہ بھائی تو یہ سارے کیا ہیں محرم ہیں بھائی تو دو ایسے غلام جو قریبی رشتہ دار بھی ہوں بھائی قریبی رشتہ دار ہر ایک محرم ہوتا ہے جی اچھا بھائی چچا زاد بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے یا جائز نہیں جائز, جائز, ہے جائز, ہے جائز ہے تو یہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں, نہیں, نہیں تو دو شرطیں لگائی بھائی قریبی رشتہ دار بھی ہوں اور آپس میں محرم, محرم بھی ہوں تو پھر اب ان دونوں میں جزائی ڈالنا بے کے ایک کو بیچنا اور ایک کو نہ بیچنا یہ کیا ہے مکرو ہے بھائی مکرو ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے بھائی اچھا دو بھائی ہیں مولانا ایک شخص کے پاس دو غلام ہیں دونوں نابالغ ہیں اور دونوں آپس میں بھائی ہیں اب آپ بتائیے یہ قریبی رشتہ دار ہیں یا نہیں بھائی قریبی رشتہ دار اور محرم بھی ہیں ایک دوسرے کے یاد رکھنا وہ کیسے بھائی دیکھو ان میں سے اگر ایک کو عورت فرض کر لیا جائے مونت فرض کر لیا جائے فرض کرو ایک کیا ہے اب ان دونوں کا کیا رشتہ ہوا آپس میں اب بہن بھائی والا اب بتاؤ مولانا نکاح حلال ہے یا حرام بھائی ہمیشہ معلوم ہو یہ آپس میں کیا ہے محرم ہیں اسی طرح دو بہنیں ہیں مولانا اکٹھی نہ بالغ ہیں اب یہ آپس میں قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور آپس میں محرم بھی ہیں کس طرح کہ ان دونوں میں سے ایک کو کیا فرض کر لو اگر مرد فرض کر لو اب کون سا رشتہ ہوا دونوں میں بہن بھائی والا اور نکاح حلال ہے یا حرام حرام ہے سمجھ میں آیا بھائی تو اگر دونوں میں سے ایک مذکر ہے ایک منس ہے پھر تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن اگر دونوں مرد ہوں مذکر ہوں مذکر یعنی لڑکے ہوں یا دونوں لڑکیاں ہوں تو پھر بھی آپ صورت بنا سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو کیا فرض کریں ایک کو مذکر فرض کر لیں اور آپ دیکھیں والا نا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ محرم ہے یا محرم نہیں تو کہتے ہیں شخص مالک ہو دو ایسے چھوٹے غلاموں کا کہ احاد ہوما ز رحمی محرمی آخر ان دونوں میں سے ایک دونوں میں سے ہر ایک جو ہے کیا ہو دونوں میں سے ایک کیا ہو قریبی محرم ہو دوسرے کا لم یو فرق تو وہ ان دونوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے بھائی کا کانا آحد ہوما کبیرا بھائی جدائی ڈالنے سے منع کیا گیا کیونکہ چھوٹے ہیں مولانا ایک دوسرے سے انس حاصل کرتے ہیں دوسرے کے سامان اکٹھے رہتے ہیں چھوٹے اسی طرح حکم ہے مولانا اگر ایک بڑا ہو اور ایک کیا ہو چھوٹا اور دونوں میں یہی رشتہ ہو مولانا قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور محرم بھی ہیں مثلا بھائی آپ کے پاس ایک باندھی ہے اور ایک اس کا بچہ ہے سمجھ ہے آیا امے ولط کی بات نہیں کر رہا مولانا امل کی تو بے جائز نہیں ہے ایک باندی ہے اور اس کا بچہ ہے بھائی بچہ تو آپ اس باندی کے بھی آپ مالک اس کے بچے کے بھی آپ مالک اب آپ ان میں سے ایک کو بیچنا چاہیں اور ایک کو نہ بیچیں یہ کیا ہے مکروہ ہے مکروہ کیونکہ یہ کیا ہے آپس میں ذو زورحم محرم ہے تو ایک اگرچہ بڑا ہے لیکن دوسرا کیا ہے ہوتا ہوتا صغیر ہے مالانا اور حالانکہ یہ صغیر ہے یہ تو اپنی ماں سے کیا حاصل کرے گا ماں سے انس حاصل کرتا ہے ماں کے ساتھ مانوس ہے مالانا تو اس کو جدا کر دیں گے تکلیف پہنچائی بہت زیادہ بھائی تو کہتے ہیں وہ قزال کان احد ہوما کبیر آخر صغیرہ اور اسی طرح, طرح جب دونوں میں سے ایک بڑا ہو اور دوسرا چھوٹا ہو فعین فرق نما کر اگر جدائی ڈال دیوں کے درمیان تو یہ مکرو ہے وَجازَ الْبَعُ اور جائز ہے دونوں میں جدائی ڈالی تو یہ مکرو ہے البتہ بی کیا ہے جائز یعنی <تصفح> بی صحیح ہو جائے گی البتہ مکرو ہے گناگار ہوگا مارانا مکرو ہے تحریمی وعین کانا کبیر فلافا کبھی تفریح بہینا اور اگر وہ دونوں غلام بڑے ہیں بھائی پھر فلا پاس ابھی تفریحی بینا پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں میں جدائی ڈالنے کا جدائی ڈالنے سے پھر کوئی حرج جدائی پھر ڈال سکتے ہیں ایک کو اپنے پاس رکھا ایک کو بیچتی بھائی جب دونوں بڑے ہیں یا دونوں بالغ ہیں مولانا بابل اقال اچھا بھائی یہ کالا یاد رکھو یہ کالا فص کو کہتے ہیں یہ کالا کسے کہتے ہیں فص کو کہتے ہیں بھائی بھائی صورت یہ دیکھو ایک بے یہ آپ نے کسی شخص کے ساتھ اور مثلا اس سے آپ نے پانچ ہزار روپے میں ایک گھڑی خرید لی گھڑی خریدنے کے بعد بھائی ایک دو دن گزرے ہیں تو اب آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی پیسے تو آپ نے سارے گھڑی پر خرچ کر دیے بھائی اب بڑی ضرورت پیش آئی آخر آپ اسی بائے کے پاس چلے گئے بھائی کہ بھائی یہ گھڑی میں نے آپ سے پرسوں کیا کیا تھا پانچ ہزار میں خریدی تھی اب بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے آپ کی مہربانی ہوگی یہ چیز اپنی لے لیں اور میرے پیسے مجھے واپس کر دیں واپس کر دیں وہ کیا کرتا ہے نیک آدمی ہے بھائی وہ آپ سے چیز پیسے لے لیتا ہے اور آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دیتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ کالا تو دیکھو بے پس کر دی آپ نے کسی ایپ کی وجہ سے چیز واپس نہیں کی بھائی کسی اور خرابی وغیرہ کی وجہ سے چیز واپس نہیں کی بلکہ کیا, کیا؟ ویسے ہی اس کے پاس چلے گئے کہ بینک کو کیا کر دو پسخ کر دو اور اپنی چیز لے لو مجھے پیسے دے دو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے بھائی یہ اقالہ ہے مولانا اور یہ بڑا ثواب کا کام ہے بھائی کہ مسلمان کو ضرورت پڑ گئی ہے بھائی چلو بھائی آپ نے ایک چیز بیچی تھی تو آپ کیا کر لو اسے واپس لے لو بھائی واپس لے لو اور یاد رکھو اقالہ انہی پیسوں کے اندر ہوگا جس میں بہ ہوئی تھی بھائی آپ نے گھڑی کتنے کی خریدی تھی پانچ ہزار کی مولانا تو آپ آپ گھڑی واپس دینے گئے اس نے کہا نہیں بھائی گھڑی اقالہ میں ایک صورت میں کروں گا کہ پانچ ہزار اب پورے نہیں دوں گا میں اب آپ کو چار ہزار دوں گا مولانا تو یاد رکھنا شرط فاسد ہوئی اقالہ صحیح بھائی بے کے اندر تو کوئی شرط فاسد لگاتے تھے بے کیا ہو جایا کرتی تھی فاسد لیکن اقالہ نہیں ہے اس طرح بھائی اقالہ میں اگر کوئی شرط فاسد لگائی تو شرط باطل ہے اور اقالہ صحیح ہے صورت سمجھ میں آ بھائی تو آپ اس نے کیا شرط لگائی تھی میں کس شرط پر اقالہ کرتا ہوں کہ پیسے کم دوں گا بھائی سمجھ میں آئے پیسے کم دوں گا تو یہ درست نہیں ہے مولانا اقالہ بے کو فسخ کر رہے ہیں مولانا اور فسخ کر رہے ہیں تو جتنے میں ہوئی تھی اتنے میں فسخ ہوگی اور سے کم میں فسخ ہوگی فسخ کا مطلب ہے آپ ختم کر رہے ہیں جب آپ ختم کرو گے تو اس کو کی گھڑی مل گئی تو اس کو کتنے پیسے ملنے چاہیے مشتری کو پانچ ہزار ملیں پھر ہم کہیں گے فسخ ہوا یا مولانا دوسری صورت بھائی آپ نے گھڑی کتنے کی خریدی تھی پانچ ہزار کی بائے آپ کے پاس چل کر آ گیا بھائی اس گھڑی کی مجھے بڑی سخت ضرورت پڑ گئی میری انقریب شادی ہونے والی ہے اور کوئی گھڑی نہیں میرے پاس تو یہ گھڑی آپ یوں کریں مجھے دے دیں اور اپنے پیسے لے لیں بھائی سمجھ میں آپ نے کیا کہا بھائی میں نے پانچ ہزار دیے تھے لیکن اب میں چھ ہزار لوں گا آپ سے پھر گھڑی واپس دوں گا آپ کو تو یہ والا نا شرط فاسد بھائی یہ باطل ہو جائے گی شرط اور اقالہ کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا یہ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی باب الاقالہ بھائی میں نے بتلایا اقالہ کس کو کہتے ہیں بھائی کو حاقت کو ختم کرنا اللہ للبائع والمشتری اقالہ جائز ہے بے کے اندر بائ کے لیے بھی جائز ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے واپس اور مشتری کے لیے بھی جیسے میں نے دونوں صورتیں بنائی بھائی کہ ایک صورت یہ تھی کہ آپ گھڑی دینے گئے دوسری صورت یہ تھی کہ وہ آپ کے پاس آئے گھڑی لینے تو بائر دون مشتری دونوں کے لیے جائز ہے بمثل لسمل اول کس کے ساتھ بھائی خالا ہوگا سمن اول کے مسل کے بدلے مالا نا اول کے مسل کے یعنی سمن اول جیسے ہی چیز واپس کرنا پڑے گی بھائی دیکھو میں آپ کے پاس آ, میں نے آپ سے گھڑی خریدی تھی کتنے کی خریدی تھی پانچ ہزار کی خریدی تھی میں آپ کے پاس واپس آیا اکالے کے لیے میں نے کہا یہ اپنی گھڑی لے لیں اور میرے پیسے مجھے واپس کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے آپ نے کہا لاؤ بھائی لاؤ یہ کوئی مشکل بات ہے بھائی دو گھڑی لے لی اور مجھے پیسے پانچ ہزار دے دیے اب آپ بتائیے مجھے آپ نے مجھے وہی پیسے واپس کیے ہیں یا ان جیسے پیسے واپس کیے ہیں ان جیسے بھائی وہی نوٹ تو نہیں سنبھال کے رکھے ہوتے کہ وہی نوٹ سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں ان کے مسل دے دیے تو دیکھو آپ نے مجھے وہی سمنے اول دیے یا سمنے اول کے مسل دے دیے دے دی, ان جیسے دے بھئی. اسی لیے کہا بھی, اور بدلے میں آپ کو دو بوری گندم دی تھی مولانا دو بوری گندم اب میں آپ کے پاس آیا کہ بھائی اپنی گھڑی لے لیں مجھے گندم کی سخت ضرورت ہے تو آپ مجھے اقالہ کر لیں بھائی آپ نے گھڑی لے لی اور مجھے دو بوری گندم دے دی بوری گندم دے دی ہوئی تو یہ ضروری تو نہیں وہی بوری آپ نے سنبھال رکھی ہو سکتا ہے وہ تو اگلے دن آپ نے بیچ اس جیسی کیا کر دیں گے مطلب اس نے سو فیصد تھا آپ اس کے مثل مجھے بھی کتنی گندم دے دیں گے تو یہ آپ نے وہی گندم دی یا اس کے مثل اس جیسی گندم دے دی اس لیے مثل کا لفظ ہے بمثل مثل سمن اول سمن اول کے مثل کے بدلے میں دوبارہ سنو جائزت فی البعی جائز ہے بے کے اندر بائے کے لیے بھی اور مشتری کے لیے بھی مثل سمن المن اول کے مثل کے بدلے میں انشاء الکثر منہ او اکلا مین شرطل سمن ال اور اگر شرط لگا دی کسی ایک نے اکثر مین ہو سمن اول سے زیادہ کی شرط لگا دی وہ آپ کے پاس آیا تھا آپ نے کیا کہا پانچ ہزار آپ واپس نہیں لوں گا بلکہ کتنے لوں گا زیادہ کی شرط لگا دی اور اقلام ہو یا دونوں میں سے ایک نے کم کی شرط لگا دی سمن اول سے آپ گئے تھے تو اس نے کیا کہا تھا پانچ ہزار نہیں دوں گا بلکہ تو دو دو دو دو کہتے ہیں شرط باطل انتو شرط باطل ہے کمی زیادتی کی شرط نہیں لگا سکتے بلکہ کالا کتنے میں ہوگا سمن اول کے تاز مثل کے ساتھ کیا جائے گا وہ رت کو بھی مثل اور چیز کو واپس کیا جائے گا سمن اول کے مسل کے بدلے میں لیکن یہ یاد رکھیے مولانا اگر اس اقالہ کر رہا ہے مشتری اور مبیا واپس کرتے ہوئے واپس کر رہا ہے اور اس مبیائی میں اگر وہ کوئی عیب پیدا کر چکا ہے بھائی سمجھ میں چیز سالم لے کر گیا تھا لیکن اب کس قسم کی چیز آئی ہے واپس عیب دار آئی ہے تو اب مولانا اقل سمن کے ساتھ بھی اقالہ صحیح ہے مولانا کیونکہ لازمی بات ہے جب اس نے عیب پیدا کر دیا تو چیز کی قیمت کیا ہو گئی کم ہو گئی تو اس نے مثلاً گھڑی کتنے کی خریدی تھی پانچ ہزار روپے کی لیکن اب جب اقالہ کرنا چاہتا ہے گھڑی واپس لے کر آیا تو اس میں کچھ عیب پیدا کر دیا ہے. اس پر ایک آدھی خراش آ گئی ہے یا کوئی اور چیز اس طرح بھائی تو اب کیا کرتا ہے بائے کہتا ہے بھائی میں اقالہ کرنے کے لیے تو تیار ہوں لیکن یہ اب پانچ ہزار میں آپ کو واپس نہیں کروں گا بلکہ چار ہزار واپس کروں گا بھائی تو یہ اقالہ اسی مثل سمنے اول پر ہو رہا ہے یا اس سے اقل پر بھائی لیکن یہ صحیح ہے مالانا کیونکہ عیب کی وجہ سے کیا ہو چکی اس چیز کی قیمت کم ہو چکی بھائی تو چیز میں جب ایب پیدا کر دیا ہو تو اس صورت میں اقالے کے اندر سمن میں کمی جائز ہے وہی افسن فی حق المتعاقدین بیع جديد فی حق غیرهما فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یاد رکھنا والا نہ اقالہ عقد کرنے والوں کے حق میں تو فسق ہے لیکن ان کے علاوہ کے حق میں وہ بیع جدید ہے کیا ہے بیع جدید؟ دیکھو مولانا میں نے آپ سے گھڑی لی تھی اور پانچ ہزار میں تھی اب میں آپ کے پاس واپس لے کر گھڑی پہنچا اور میں نے کہا اپنی گھڑی واپس لے لیں اور میرے پیسے مجھے لوٹا دیں مجھے ضرورت ہے مولانا چنانچے ہم نے آپس میں عقد فسخ کیا آپ نے مجھے میرے پیسے دے دیے پانچ ہزار میں نے آپ کو آپ کی گھڑی دے دی آپ یہ ہم دونوں کے لیے تو فسخ ہے کیونکہ ہمیں اپنے اپنے نفس کی ولایت حاصل ہے سمجھ میں آیا اپنے نفس کی ولایت حاصل ہے لیکن باقی لوگوں کے اعتبار سے کوئی تیسرا ہو اس کے اعتبار سے یہ فسخ نہیں اس کے اعتبار سے پسا نہیں وہ تو یہ دیکھ رہا ہے تیسرے کے اعتبار سے دیکھو وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے مجھے کیا ہے پیسے دے دیے اور میں نے آپ کو کیا دی تو ایک طرف سے بھی مال دوسرے طرف سے بھی مال تو مال کا مال سے تبادلہ ہوا یہ کیا کہلاتا ہے بے کہلاتا ہے تو وہ تو کہے گا یہ تو ان دونوں کے درمیان بہ ہو رہی ہے ہم کہیں گے کہ نہیں ہم فسخ کر رہے ہیں کہتے ہیں بھائی تمہارے لیے فسخ ہوگی ہم تو کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت <تصفح> بہ دیکھ رہے ہیں بھائی تو لہذا دونوں عقد کرنے والوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے فص لیکن غیر کے اعتبار سے کوئی بھی تیسرا ہو یعنی باقی تمام اپرادھ کے اعتبار سے یہ کیا ہے بیع جدید, جدید, جدید, جدید, جدید اس کو شمار ان دونوں کے اعتبار سے اس کو فصق سمجھا جائے گا باقیوں کے اعتبار سے اس کو کیا سمجھا جائے گا بے جدید, جدید سمجھا جائے گا بیع جدید ہاں اگر قاضی کوئی بے فسخ کرتا ہے تو پھر سب کے حق میں کیا شمار ہوتی ہے فص دیکھو آپ ابھی قاضی نے نہیں فسخ کیا ہم آپس میں کالا کر رہے ہیں تو اب کوئی بھی تیسرا شخص کہے گا یہاں دیکھو یہ فسخ نہیں ہے یہ کور بہ ہے ایک بہ پہلے ہوئی تھی آپ نے گھڑی مجھے دی تھی اور میں نے آپ کو کتنے پیسے دیے تھے آم آم ایک وہ بہ ہوئی تھی آپ دوسری بہ ہوئی ہے آپ پانچ ہزار دے رہے ہیں اور وہ آپ کو کیا کر رہے آم آم رہا ہے گھڑی دے رہا جبکہ قاضی اگر فیصلہ کر دے آپ کی اور میرے درمیان بے ہوئی پھر کسی وجہ سے جھگڑا آیا کوئی آیا وغیرہ کا پتہ چلا اور قاضی نے کیا کیا فیصلہ کر دیا میں تم دونوں کے درمیان بے کو کیا کرتا ہوں فسخ کرتا ہوں آپ کی پیس آپ کی گھڑی آپ کو واپس دلوا دی میرے پیسے مجھے واپس دلوا دیے اب چونکہ یہ فیصلہ قاضی نے کیا ہے تو اس قاضی کو یاد رکھو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے اس کو تمام لوگوں پر کیا حاصل ہوتی ہے ولایت حاصل ہے لہذا سب پر اس کا فیصلہ نافذ ہے جبکہ اور مشتری کا فیصلہ تو دوسروں پر نافذ نہیں ہوتا تو قاضی کا فیصلہ سب پر نافذ ہوا لہذا سب کے حق میں یوں سمجھا جائے گا کہ بہ کیا ہو گئی بس یوں سمجھیں گے بہ ہوئی نہیں بے سرے سے ہوئی ہی کیونکہ جو تھی اس کو بھی قاضی نے کیا کر دیا ختم لیکن ہم دونوں نے جو آپس میں بے فص کی بھائی ہمیں تو دوسروں پر ولایت حاصل نہیں ہمارا فیصلہ دوسروں پر نافذ نہیں ہمارے صرف اپنی ذات تک فیصلہ محدود ہے اور ہم دونوں کے درمیان تو بے فص ہو گئی دوسروں کے حق میں کیا شمار ہوگی بے جدید شمار ہوگی اس کا فائدہ آگے چل کر شفے کے مسائل میں آئے گا بھائی دیکھو شفا جانتے ہو یا نہیں جانتے دیکھو شفا اسے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ مثلا آپ کی زمین ہے آپ کی زمین کے ساتھ ہی زید کی زمین ہے کس کی زمین ہے زید کی زمین ہے اب یہ زید اپنی زمین بیچتا ہے جب بھی کوئی پڑوسی اپنی زمین اپنا مکان اپنی کوٹھی بیچے تو اب آگے آنے والا شخص پتہ نہیں کس قسم کا ہوگا یاد رکھو پڑوسی اچھا ہے تو زندگی راحت سے ہوتی ہے پڑوسی برا ہے تو زندگی عذاب بن جایا کرتی ہے کیونکہ ہر وقت وہ سر پر مسلط ہے اسے جان چھوٹ بھی نہیں سکتی بھائی تو لہذا اب جب آپ کے ساتھ والا پڑوسی وہ زمین بیچ کر جا رہا ہے کون تھا وہ زید زید تو نیک آدمی تھا اب جب وہ بیچ کر جا رہا ہے آگے پتہ نہیں کون آئے گا پتا نہیں وہ کس قسم کا آدمی ہے تو لہذا خطرہ ہے ہو سکتا ہے آنے والا پڑوسی تکلیف نہ پہنچائے تو شریعت نے ہک دیا ہے کہ اس زمین کو اگر اس نے کسی کو زمین بیچ بھی دی آپ وہی پیسے اس آدمی کو دے کر زبردستی زمین لے سکتے ہیں اس کو شفا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سورج سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی سورت دیکھو یوں سمجھو میرے ساتھ زید کی زمین ہے میری اور زید کی زمین آپس میں جڑی ہوئی ہے بھائی یا میرے گھر کے ساتھ زید کا گھر جڑا ہوا ہے مولانا زید نے اپنا گھر بیچ دیا کسی آدمی کے ہاتھ دس لاکھ روپے میں دس لاکھ روپے میں مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ زید نے کیا, کیا اپنا گھر دس لاکھ تو میرا پڑوسی ہے اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے تو شریعت نے مجھے کس چیز کا حق دیا ہے شفے کا میں فوراً کہوں گا میں اس گھر پر شفا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں شفا کرتا ہوں چنانچے مولانا میں قاضی کے پاس چلا جاؤں گا قاضی صاحب زید نے یہ زمین گھر بیچا ہے اور میں اس کا پڑوسی ہوں مجھے شریعت نے کیا حق دیا ہے شفے کا میں اس گھر پہ شفا کرتا ہوں یہ گھر مجھے دلوائے بھائی قاضی تحقیق کرے گا کہ واقعی آپ اس کے پڑوسی ہیں یا پڑوسی نہیں پھر اس کے بعد بھائی قاضی تحقیق کرے گا کہ واقعی زید نے بیچا بھی ہے یا بیچا نہیں جب پتہ چل جائے آپ اس کے پڑوسی بھی ہیں اور زید نے واقعی گھر بیچا بھی ہے تو قاضی اس نئے خریدار کو بل... اس کیا... پر کیا فیصلہ کر دے گا کہ گھر اس کے حوالے کر دو تم نے کتنے میں خریدا تھا دس لاکھ گھر اس کے حوالے کرو اور اس سے دس لاکھ روپے وصول کر لو بھائی تو گھر آپ کو مل جائے گا مجھے اگر میں پڑوسی تھا گھر مجھے مل جائے گا اور اس کو میں اس کے پیسے دے دوں گا کہیں اور گھر خریدو بھائی میں نے اس کو کس کے ذریعے لے لیا سورت سمجھ میں آ گئے یہ ہر جگہ جہاں بھی ایک شخص کی زمین دوسرے کی زمین کے ساتھ مل رہی ہو وہاں کیا جایا کرتا ہے حق شفا شریعت دیتے ہے شریعت دے دیتی ہے بھائی پڑوسی کو بھائی اور یہ کس لیے ہوتا ہے زر سے پڑوسی کے زر سے بچنے کے لیے کہ پتہ نہیں کیسا آدمی آئے گا بھائی سب کو صورت سمجھ میں آ گئی اور یاد رکھو شوفا اس وقت ہے جیسے ہی آپ کو پتہ لگا اب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا مجھے کسی نے آ کر بتلایا زید نے بھائی وہ تو گھر بیچ دیا ہے تو جس مجلس میں پتہ لگے اسی مجلس میں میں فوراً کیا کہوں گا میں شفا کرتا ہوں اگر میں خاموش رہا معلوم ہوا مجھے اس گھر پر شفا کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں پھر مولانا شفے کا حق ختم ہوا بعد میں اگر میں شفا کرتا بھی ہوں یہ دھوکا ہوگا مولانا شفا اب نہیں ہے مولانا کیونکہ اس شفے کا شریع شری طریقہ کیا ہے جس مجلس میں بھی اس بیگ کا علم ہو جائے کہ آپ کے پڑوسی نے زمین بیچی ہے یا پوٹھی بیچی ہے آپ کے پڑوس میں تو اسی مجلس میں فوراً کیا کہنا ضروری کہ میں جی شفا کرتا ہوں اس گھر پر میں شفا کرتا ہوں بھائی اچھا اب سورت ہے مسالہ یہی والی بنا والا نا اکالے والی میرے گھر کے ساتھ والا گھر زید نے بیچ دیا کسی کے ہاتھ بیچنے بیچ, اطلاع ملی میں جس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی زید نے جو آپ کا پڑوسی ہے اس نے آپ کے ساتھ والا گھر بیچ دیا ہے میں نے پرواہ نہیں کی بھائی مجھے شفے سے کوئی دلچسپی <تصف> نہیں بھائی میں نے کہا میں نہیں شفا کرتا بیچنے دو بھائی بس مولانا میرا شفا کا حق ختم ہو گیا اچھا جس شخص نے زید سے مکان خریدا تھا مثلاً دس لاکھ میں اس کو بعد میں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اب وہ پھر زید کے پاس اکالے کے لیے آیا بھئی کالے کا باپ چل رہا ہے نا تو وہ اکالے کے لیے آیا کہ زید صاحب دیکھیں مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے آپ کی مکان بھی بڑا اچھا کوئی اس میں خرابی وغیرہ نہیں لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت ہے آپ کی مہربانی ہوگی یہ اپنی زمین واپس لے لیں اپنا گھر واپس لے لیں اور میرے پیسے مجھے دے دیں نیک آدمی تھا بھائی اس نے کیا کیا مکان لے لیا اور اس کے پیسے اسے مولانا اب ان دونوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہے فسا. لیکن ہر باقی ہر شخص کے اعتبار سے یہ کیا ہے بیا اور جب بھی پڑوس والے مکان میں بیعے بیعے جدید آئے گی فوراً دوسرے کو کیا حق حاصل ہو جائے گا تو میں نے جو شفے کا حق پہلے چھوڑ دیا تھا لیکن اب ایک اور بیا پائی گئی مولانا اب پھر مجھے کیا مل جائے گا شفے کا حق مل جائے گا بھائی فائدہ سمجھ میں آیا بھائی تو دیکھا یہ مانا ہے دوسروں کے حق میں بیع جدید شمار اگر اس کو فسخ شمار کریں پھر تو مجھے شفے کا حق دوبارہ نہیں ملتا بھائی تو یہ بیع جدید ہے پھر شفے کا حق مل جائے گا تو کہتے ہیں وہی انفی حقاق انفی حق جدید فی, فی قولی ابھی فتح رحیم اللہ یہ فاتح ہے دونوں عقد کرنے والوں کے حق میں بیع جدید ہے نئی بیع ہے مولانا ان دونوں کے علاوہ کے حق میں فی قولی ابی حنیفہ رحمه الله امام اعظم ابو حنیفہ رحم الله کے قول میں وحلاک الصمن لایم نحو صحت الاقالۃ وحلاک المبیع نحو صحتھا بھائی جانتے ہیں والا نا آپ بتلائیے بے کا دارومدار کس چیز پر ہوتا ہے سمن پر ہوتا ہے یا مبیعے پر ہوتا ہے یاد رکھو بے میں نے بتلایا تھا آپ کو بے کا دارو مدار مبیا پر ہوتا ہے مبیا ہے تو بے ہے مبیا نہیں تو بہ بھی دیکھو میں نے آپ سے ایک گھڑی خریدی دس ہزار روپے کی بھائی ابھی میں نے گھڑی پر قبضہ نہیں کیا گھڑی آپ کے پاس ہی ہے گھر کے اندر پڑی ہے بھائی آپ گھڑی لینے کے لیے اندر گئے بھائی گھڑی اٹھا کر لا رہے تھے اچانک وہ گھڑی گری ٹوٹ گئی آگ میں گری جل گئی تو مبیا ختم ہوا مبیا ختم ہوتے ہی آپ نے پڑھا تھا مبیا ختم ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے معلوم ہوا بے کا دار مدار کس پر ہے مبیا پر ہے سمن پر نہیں کیوں اس لیے کہ دیکھو میں لایا تھا جیب میں دس ہزار روپے بئی میں نے آپ سے گھڑی خرید لی خریدنے کے بعد اب میں نے آپ کو پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا دس ہزار روپئے نکالے بھائی میں نے کہا یہ دس ہزار روپے یہ بے سے پہلے میں نے نکال کر سامنے رکھے تھے میں نے کہا بھائی ان دس ہزار کے بدلے کیا کرو مجھے اپنی گھڑی فروخت کر دو آپ نے قبول کر لیا بے ہو گئی تو یہ دس ہزار سمن ہے مولانا کیا ہے سمن اب سم یہ سمن میں نے ابھی آپ کو دیے نہیں تھے کہ اچانک ایک دم تیز ہوائی ان پیسوں کو اڑایا اور قریب آگ میں گرے جل گئے یہ دریا میں گرے بھائی چلے گئے اب آپ کیا حکم لگائیں گے بے ختم ہو گئی نہیں مولانا سمن کے ختم ہونے سے بے ختم ہاں اب مجھے اس جیسے اور دس ہزار دینے پڑیں گے تو دیکھو مبیع ختم ہو تو بے کیا ہو جاتی ہے ختم سمن ختم ہو تو بے ختم بلکہ اس کا مثل دینا پڑتا ہے تو معلوم ہوا بے کا دار و مدار کس چیز پر ہے مبیع پر ہے مبیع پر لہذا یاد رکھو اکالے کے اندر مبیع کا ہونا ضروری اقالہ کر رہے ہیں تو مبیع واپس کرو گے تو سمن واپس لو گے اگر مبیع ہی ختم ہے تو پھر کس چیز کا اقالہ کرتے ہو مبیع ہی نہیں ہے بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی تو لہذا اگر بے ہوئی میں نے آپ سے گھڑی دس ہزار میں خریدی آپ نے گھڑی مجھے دی دس ہزار لے لیے وہ گھڑی میرے پاس ضائع ہو گئی اب اقالہ ہو سکتا ہے نہیں بھائی کیونکہ مبیائی ختم لیکن وہ گھڑی میرے پاس ہے وہ والے دس ہزار روپے آپ کے پاس سے ختم ہو گئے اب اقالہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے میں آپ کو گھڑی دے دوں گا آپ وہ والے دس ہزار نہیں ہیں تو اس جیسے کیا کرنا دس ہزار مجھے اور دے دینا کوئی اور بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو یہی بات کر رہے ہیں وہ ہلاک کا ہلاک ہو جانا یہ روکتا نہیں ہے اقالے کے صحیح ہونے کو وہ ہلاک المبی یمنا اور مبیع کا ہلاک ہو جانا یہ روک دیتا ہے اقالے کے صحیح ہونے کو ان حالمبی اجازت بھائی صورت مسئلہ یہ کہ میں نے آپ سے مثلاً سو کفیس گندم خریدی تھی سو کفیس گندم میں نے آپ سے سو درہم میں خرید لی اب اقالہ میں کرنا چاہتا ہوں تو جتنی بھی اب یہاں پر مبیا کیا ہے مولانا سو کفیس گندوں اور سمن کیا ہے سو درد تو لہذا اقالے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری مبیا یعنی سو کافیس کا ہونا لیکن اگر سارا مبیاں نہ ہو کچھ ہو تو بھی اقالہ صحیح ہے جتنا ہوگا اتنے بھی کیا کر لیں گے اقالہ کر لیں گے مبیا ہونا ضروری ہے چاہے تھوڑا باقی ہو چاہے زیادہ اب یہاں سو خفیس تھے اس سو قفیس میں سے پچاس خفیس آپ کھا چکے ہیں یا پچاس ففیس آپ سے ضائع ہو گئے اب یہ کالا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کالا کتنے میں ہوگا کچھ مبیعات ومبی اور باقی ہے تو پچاس ففیس دے دیں گے اور پچاس کفیس کے کتنے پیسے بنتے ہیں day, پچاس دیر ہم اس سے پچاس در ہم لے لیں گے مولانا سورت سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں وہی حالک باز المبیائی اور اگر ہلاک ہو جائے کچھ مبیا جازل اقالطی باقی ہی تو اقلا جائز ہے باقی مبیع کے اندر چلیے بس مولانا هو المرام اللہ عالم حقیقت الکلام